کہتے ہیں انہوں نے اسے جی سے بنا تم فرماؤ اگر میں نے اسے جی سے بنالا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرا کچھ اختیار ناؤ رکھتے وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو اور وہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمان گوا اور وہی بخشنی والا مہربان ہے